رسالت شان و عزمت مصطفیٰ الحمد رضا, رضا الحمدللہ دے پروگرام دنیا اسلام دی عظیم ہستی مبارکہ قلور امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشاہ امام محمد رضا تاجدار بریلی رحمت اللہ یوم وشال مبارک ہے پاک دی نسبت اور آج دے خاص بڑا با برکت دن اس تاریخ نو آپ کا یوم وشال مبارک ہے تو سڈے مہمان خصوصی اہل سنت و جماعت دی مایا نال شخصیت مناظر اسلام فاضل جلیل استاذ العلماء علامہ پروفیسر مولانا محمد سعید احمد قادری رزوی اور تشریف فرمانے بارگاہ رسالت میں اندر اکناز شریف اور حضور امام اہل سنت علیہ حضرت سرکار تھا کلام فاہی رکسار احمد قادری صاحب پیش کر دیل اس کو بات بلا تاخیر حضرت خطاب شروع ہو جائے گا کچھ تاخیر اس وجہ دنال بھی ہوئی یہ کہتا ڈالا اور اس بکر اشاہ تو پہل لے تھا اچانک بند سی اور اے میں سمجھنا کہ حضور علی حضرت سرکار اور, برکت اور کرامت سلسلہ جیڑا جاری ہو گیا لاڈ سپیکر بھی جیڑا چل گیا حضرات نو گزارش پاہ پاہ دن آواز پہنچ رہی فورن مسجد تشریف لیا بعد تعداد رجگو ہو جائے تو اپ بڑی دور دراز تو سمندری شریف تشریف لے ائے نے اور انشاءاللہ بیان سماد فرماؤ گے تے انشاءاللہ دلانو راحت ملے گا اور ذکر اولیاء اللہ امام اہل سنت دا تذکرہ مبارکہ سن کے دل دے اندر شمعیں رسالت جیڑی ہو فروزا ہو جائے گی تو حضور امام اہل سنت دا کلام اور اکا علیہ الصلات والسلام دی مدہ سرائی قادری تشریف لے ا کے سانوں سب نو اکا علیہ الصلات والسلام دے ذکر مبارک دے نال منور و مہذوز فرما دے نے ماشاءاللہ بھائی محمد زاہد حبیب قادری صاحب سنی تحریک دے کنین رو تشریف لے ائے نے حضرات اسے طریقے دے نال فورن بس اس ناشریف تو بعد جڑا از رضا بلا تاخیر خطاب شروع ہونے والا اچھے تا آواز پہنچ رہی ہے پہلے چونکہ آواز نہیں تھی جا رہی اس کی قربان سی صاحب از رات لوں گزارش فوراً مسجد دے اندر پہنچو اور محفل پاک دے اندر شرکت کر کے اللہ دے پیارے آندہ ذکر مبارکہ سن کے اپنی آخرت دا سرمایہ حاصل کرو محمد رکھ سارا مدقادری صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ و اللہ <سلام> رسولماسلم لیا جیو بات God uh -huh. ارش پیتا دوم ارش پیتا پیش نظر ہے نو بہار دے کو دل ہے بے قرار پر روکیے سر رضا ذرا دنگ چرخ میں یہ تھے رخصار احمد قابل صاحب جو سنا رہے تھے اسی دوران سنی تحریک کے ٹاؤن کنوینئر حافظ محمد طاہر رضا صاحب کو تشریف لائے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں ان کے بعد قاری یاسر ایوب نقش بندی صاحب وہ تشریف لائے قاری حبیب اللہ قالین صاحب تشریف لائے ان کو بھی یوم اعلیٰ حضرت پر خوش آمدید کہتے ہیں فکر اعلیٰ حضرت اس میں تمام شامل ہونے والے عراقین کو رپا کو سوما کو خوش آمدید کہتے ہیں قاری اخلاق قادری صاحب وہ بھی دلوا گر گئے ہاف رمضان وہ بھی تشریف لائے ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ایک اور ناشریک کے بعد انشاءاللہ اللہ حضرت علامہ پروفیسر سعید احمد کادری ندی صاحب ہوں ان کا کتاب شرو ہوگا اور یہ بھی فکر اعلیٰ حضرت کے لیے میں نے خصوصی ریکویسٹ کیا تھا قاری یاسر ایوب نقش بندی صاحب کو جب وہ پڑھتے ہیں تو یقیناً وہ اعلی حدرت کی محبت میں پڑھتے ہیں آپ کو بھی انشاء اللہ ضرور راحت محسوس ہوگی جناب کاری یاسر ایوب نقش بندی صاحب کبھی بارزہ میں جمکن محبت کے ساتھ وہ شیپ کا نظرانا پیش کر سل صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ سرتا قدم شان ہے یہ اللہ کے سرتا قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ پور انہیں اور ای یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ مل کے پڑھئے علیہ گیا تم ہی پرش سے عرش پر جان والے تم ہی پرش سے عرش پر جان والے تمہیں نعمت رب سے دل بانوا چمکایے آکار مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا سینے میں ہو کعبہ تو بس دل میں مدینہ آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا نہیں آقا میرا دل بھی چم کا دے چمکان لے بولو میرا دل بھی چمکا دے چمکان بے مثل تیرا کرم جان ز مو پہ ہر دم ہے تیری عنا گلشن ہو رہو دریا کے پر سن دیکھ کر بدوں پر بی برساد برسان وا ردو پر بھی پر دے برسان وا لے ہاں ہاں میرا دل بھی چم دے چمکان سواری سے اپنی تو جس دم اترنا مدینے کے ضائع ذرا تو سنبھلنا ارے یہاں ہے میرے مصطفیٰ کا گزرنا حرم کی زمین اور ردم رکھ کے چلنا ارے سر کم کا موقع ہے او جانوا دے ارے سر کم کا موقع ہے او جان ہاں ہاں میرا دل بھی چمکا دے چمکانے مکہ کے جلوے بھی مانا کے اچھے مکے کے جلوے بھی مانا کے اچھے مگر مدین کی عزمت کے سد کے اتنے تو گیرے میرے مصطفیٰ سے مدین خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے ہری بو کے ٹھہرانے والے کبھی سخا جا کے ناموں سے الجھے درودوں سے الجھے سلاموں سے الجھے یہ کھا کر نیازے نیازوں سے الجھے تیرا کھائے پیرے غلاموں سے الجے صحیح القی دمام سے الجے ہے من کے عجب خان غرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکان لے مل کے بولو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے یہ نجدی منافق ہے گندا ہے واللہ یہ منکر منافق ہے گندا ہے و غلازت زبل کے پلندا ہے واللہ جہنم پنا اس کا خندہ ہے واللہ جو مردہ کہے تم کو وہ مردہ ہے بل تو زندہ ہے واللہ تو بندہ لا تندہ ہی بل تندہ ہی بل زندہ ہے بل میرے چشے عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم چشمے سے چھپ جانے غلام نبی خلد میں جا بسے گا غلام نبی خلد میں جا بسے گا جہنم میں منکر منافق جلے گا اور جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا رہے گا یوگی ان کا چرجا رہے گا بولو رہے گا یوگی ان کا چرجا رہے گا پڑے گا جائیں جل جان والے پڑے کوئی کوئلہ ہو جائیںڑ جانے والے بس تم صدا گیت ان کی محبت کے گانا جگر نجدیوں کے یوں ہی تم جلانا عبید رضا جل د دھوکا دھوکہ نا رضا کا یہ پیغام سب کو سنا رضا نفس دش من ہے دم میں نا کہا تم نے دیکھے چندران والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا لے بولو میرا دل بھی چمکا دے چمکان والے ماشاء اللہ بہت خوب سانو سب رات نو سلاسلام آپ مبارک امام احل سنت آپ نال نال یاد تازہ فرما کے ساتھ سب نو محض فرمایا محفل نو گرمایا اللہ آپ اندر عمر سید دے اندر اور تمام علمائے و اہل سنت دے. علم و عمل دے دے اندر. اللہ برکت اطاف فرمائے پروگرام دی ماشاءاللہ صدارت فرما رہے نے منادر اسلام علامہ مولانا الحاج حافظ محمد اشرف قادری صاحب اپ دا ترتیب وی سی لکھنوں نے فرمایا کہ میں تے چوں کیتے ہی ہاں بیان تو سناندا ہی رہنا ہوں اس واسطے آنے والے مہمان خصوصی بلا تاخیر خطیب اسلام منادر اسلام علامہ تاڈے مہمان خصوصی تاڈے سامنے تشریف فرمانے نے انہاں نو گزارش اور تشریف لے ਆندے نے اور انشاءاللہ ذکر اعلی حضرت اور امام اہل سنت اپ دے ذکر دے نال اور اللہ رسول دے ذکر مبارکا دے نال تانوں سب نو جیڑا محظور کرن گے بلا تاخیر اپ دا نورانی خطاب شروع ہوندا ہے بلند آواز دے نال نارا لگاؤ ناره تکبیر اللہ رسالت نارا غوطیہ شان و عظمت مصطفیٰ علامہ مولانا محمد سعید احمد کادری فیض رضا فض رضا فیض قبلہ شیف الحدیث علمائے اہل سنت الحمد للہ الحمد اللہ ہر رب اللہ نبی بتل متقی وسلات سلا مولا في قلوبهم الإيمان صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسولهم نبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب قال تبارک و تیشانی شبی بل کرے ان محبر جد لنا شاہ مدر د جنا شاہ سب مل کے بڑھے آج دولا بنا شاہے آ مدرداشاہ آہ مدر داشاہ مدر اج دے احمد رضا, شاہ احمد رضا گل ہزار رو کل گلشن دہر میں گل ہزار روھی لے گلشن دہر میں پول آشاہد گٹ گٹا گٹ گا کر سج میں مرے گٹ گا گٹ گا کر سج میں مرے دشمن تیرے سدا شاہ رضا مدر گاشاہ اور خو پی او بیر تجھے خو پئی رضی اللہ تعالیٰ نہائے تھی واجب القدر وال احترام حضرات علمائے دیشان بالخصوص عالم باعمل عمل فاضل مختصم مناظر اسلام حضرت علامہ الحافظ محمد اشرف القادری صاحب دامد جناب حضرت مولانا قاری محمد اقبال صاحب دامد ذلو مجاہد اہل سنت جناب برادر طریقت حضرت مولانا محمد زاہد حبیب قادری رسیوی صاحب مولانا محمد دلشاد صاحب دیگر احباب ذیوقار برادران طریقت کتنے بھی دوست نحباب صاحب جمعنے اللہ کریم دا بے حد فضل کرم اور احسان ہے کہ اسی حجود ایک بہت پیارے اور مقبول بندیری یاد منوما سے کرتے ہیں حضور نبی کریم رعف الرحیم علیہ السلام و تسریم نے اشارت پرمایا جلال الملت والدین حضرت علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی نے الجامعہ شغیر اندر نقل پرمایا حدیث صفاق ربائد پرمائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادت و ذکر صالحین کفارت الغنور فرمایا اللہ دے نبیان دے ذکر کرنا عبادت ہے تے و دے صالحین دے ذکر کرنا گناہ دے کفارہ بڑھ گیتا ہے اور آج دے اس پروگرام دا جڑا نام ہے فکرِ عالی عزت کانفرنس انشاءاللہ تعالی اپنے شیخ کامل استاد العلماء زینت الاسفیہ پیرو طریقت رحبر الشریعہ حضور نائب محدث اعظم پاکستان پیر الحاج ابو محمد محمد عبد الرشید صاحب قاضی رضوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ اندر رہ کے آپ کی خدمت اقدس سے حاضر رہ کے جو کچھ فیض پایا اودی دور اندر کچھ نہ کچھ گزارشات پیش کرانگا بہمدلہ ایک خطہ اے علاقہ حضور محدث اعظم پاکستان رحمتہ اللہ علیہ کا عظیم مرکل اس شہر اندر اس شہر کی تے بلکہ صرف اس شہر تک محدود نہیں جاری و ساری فیض ہے حضور نبا قوم مفتی پاکستان مفتی آزم پاکستان حضرت لامہ ابو داؤد محمد صادق صاحب ناظر دا رضوی دام ظلہ اللہ تبارک وتعالیٰ اے جیاں ہستیاں دا سایہ ہمیشہ ਸਾਡੇ مسلک دے اُتے قائم و دائم رکھے اور انہاں پاک ہستیاں دے صدقے اللہ کریم مسلک دی ترویج و اشاعت واسطے سامو مزید ترقیاں اور عروج فرمائے آمین تو حالیہ نے علاقہ سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی اچھی طرح جان دے کیونکہ اس جگہ تے بھی حضور محدث اعظم پاکستان دے جیتو خادم حاضر ہوا بھی حضور پاکستان رحمت اللہ علیہ ہے اور سارا سیدی پچی سفر سو چالی ادر سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد اسلام اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے بارہ سو بہتر با عجری کے تیرہ سو چالی عجری تک دا اے مختصر عرصہ جدے جی اندر آپ نے اپنی خدمات اسلام واسطے پیش فرمائیا. آپ دے باقی فکری اور نظریاتی گفتگو کرن تو پہلے میں ایک مختصر جا جی خاکہ عبدی صیرت فارضہ پیش کردہ جاما دو صحب عبد زین تے تعارف روے عبد اسم پاک محمد ہے تاریخی نام المختار رکھیا گیا اور آپ نے اپنے نام دنال عبد مصطفیٰ دا اضافہ کیتا اور آپ کے دادا جان نے رضا رکھے حضور سید حضرت عظیم المرکت بارہ سو بہترکالا اور صرف چار سال کی عمر اندر میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل اللہ نے مکمل فرمایا اگرچہ ساری باتیں سنیا ہو لیکن میں ایک ترتیب پاک کا خاکہ پیش کرنا چاہوں کہ اپنے امام کا تارف زین چاہیے چھ سال دی عمر شریف اندر بہت عظیم مجمع اندر امام اہل سنت نے دو گھنٹے کتاب فرمایا صرف چھ سال دی عمر شریف اور جیڑا دن آپ بلوگت کا دن تیرہ سال چار مہینے اور دس دن اس دن امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرمانے دے کہ اس دن مجھ پر نماز فرض ہوئی اور اوہی دن تاریخ نے بیکھیا کہ امام اور مجددی ایشان دیئے آج نماز فرض ہو رہی ہے آج سنے گلو کا قدم رکھ دے رہے آج مفتی دی مسندتے بھی فائز ہو مفتی دی مسندتے بھی فائز ہو کس ہو طرح ہوئے آپ دی بالجِ گرامی رئیس المتقلمین حضور مولانا نقی علی خانہ علی اپنے وقت دے عظیم مفتی نے اعلیٰ ذردہ گھرانا کوئی عام گھرانا نہیں عظیم مفتی نے وقت دے, دے مسئلہ آیا آپ کو فتوہ رضاہ دے متعلق بچے دے دودھ پین دے معاملے دے کوئی مسئلہ سی فتوہ سی آپ نے تحریر فرمانا شروع کیتا تحریر فرماندیاں فرماندیاں یہ ادھا فتوہ آپ نے تحریر فرمایا کہ آپ کو صبر درپیش ہویا لکھنا ہو جانا پیا کہ آپ نے فتوہ اس سے تو نہیں رکھیا اپنے کتب خانے اندر آپ تشریف لے گئے سفر تو جس وقت واپس تشریف لے آئے وہ فتوہ کر کے جس وقت لکھن دا ارادہ کیتا ہے دیکھ دینے فتوہ مکمل ہے جڑائی سارندہ سے یوں لکھیا جا چکی ہے بڑے خوش ہوئے کہ میرے مدرک سے اندر ایسے قابل اساسہ موجود نے ایسے ذہین مدرس موجود نے جنہاں نے میری غیر موجودگی اندر یہ فتوہ مکمل کر سکتے کیتا اخیر رضی اللہ والے گرامی نے سوال کیتا آپ نے تھی, جی, میں کوئی کتاب لینا اچانک وہ فتوا میرے سامنے آیا تو میں اس مختصر مرد فتوہ مکمل کیتا فضور رئیش المتقلمین عابد والد گرامی نے پیشانی چوم کے اپنی مسئلتیں بٹھا گیا کیا بیٹا آج کے بعد فتوہ آپ دیا گرے گا اس مختصر مرد اس وقت تو لگ کے سن تیرہ سو چالی عجری تک صرف اے تیرہ سال بارہ سو بہتر دو بعد دا وقت بزارو باقی ساری زندگی میرے امام نے فتوہ دیتا ہے اور فتوہ آب دا سینه زبانی کرانی گال دی تقریب میں کما کوئی بھی صاحب شعور اور دانشمند بندہ اجوی فتاوی رضویہ دا غیر جانبداروں کے مطالعہ کر لے میرے امام دے گنہ کا وچ بلودی میں تعصب تو ہٹ کے تڑابندی اور فرقہ بندی تو ہٹ کے صرف فتاوی رضویہ دا مطالعہ کر کھلی دعوت دے رہا ہے خدا را پہچانو میرے امام اہل سنت نو امام محمد رضا پر کام پہچانو بہت ظلم ہے اتنی عظیم شخصیت اتنی بڑی نے اندر مقید ہو دیتا ہے جنہوں نے آئے ہمیں غیر آدمی کی نے آدھی مجبور ہو گیا انہیں کیا جے ہو جا علم امام محمد رضا کو دیکھا میل کتنے نظر نہیں آیا سمندر وہ ایسے فتح جات نے اور میرے امام میں ایسے ایسے موضوعات سے کلم چکے ہیں کہ دنیا آج بھی دنگ ہے امام اہل سنت مجدد دین و ملک الشاہ امام احمد رضا خان فاضل ابریل رضی اللہ تعالیٰ نے دی کوئی ایک پہلو والی شخصیت نہیں آپ بھی حیات پاکزہ جنہ پہلو بیکھو اگر آپ نے ایک مسلح اور مبلک دی حصیت بیکھو میرا امام پیک سے نظر ہوں ہے اگر آپ نے مفتی اور مستحد کی حیثیت دیکھا جائے میرا امام چوٹی سے نظر آندہ ہے اگر امام سنت مجدو ملنے جغرافیہ دان کی حیثیت نظر ہوندائے. اور اگر میرے امام اہل سنت تحریر کردہ کتب اندر فٹاوا دار سائنس نو دیکھا جائے تو میرا امام بکردہ سائنسدان بھی نظر آندی جی بات نہیں جمہ داری کر رہا اس دور اندر آئنسٹان اور البرٹ ایف آف پورٹ جیسے بڑے بڑے سائنس سائنسدانوں دے قبل درست کر دیتے میرے امام نے نظریات اور تھیوریاں غلط ثابت کی جس دور اندر سر سید علی گڑی نیچریت ذہن رکھن والا نے اے شوشہ چڈیا کہ قرآن نو سائنس دی روشنی اندر پرکھو احباب علم و دانش بیٹھے نے حضرت کبلا لاما صا شریف فرمان نے یہ بزرگجودگ عرض کر رہ ای تاریخ کی جا رہی ہے ایسا بندہ جیدہ مذہب کوئی کے پیش کیتا جا مذہب کو مذہبی فلسفہ قرآن نو کی روشنی اندر پرکھو یہی وجہ ہے کہ وہ تحریر اندر جگہ جگہ قرآن کریم دے واقعات کا انکار نظر آنا قرآن کریم کے جتنے موجود بیان کرسے اور کہانیاں نے انہیں شوشا چھوڑیا قرآن سائنس کی روشنی نر پرکھو لیکن میرے امام نے قلم اٹھایا خبردار سائنس تو بھی اشتکا کے منازل طے کر رہی ہے ہم قرآن کو سائنس کی روشنی میں نہیں پرکھیں گے ہم سائنس کو قرآن کی روشنی میں پرکھیں گے تو سائنس کا جو کلیہ اور قاعدہ قرآن کے مطابق ہوگا مان لیں گے ورنہ جوتے کی نوک میں رکھیں گے اس کو آآ آآ میرے امام کا فیصلہ ہے اور سابت کی ہے۔ سائنسدانہ کیا زمین عرکت کا رضی میرے امام میں پودے رسالہ تحریر فرمایا اور بعد سے اور والے سائنسدانہ نے اس رسالے نو پڑھ کیا کہ امام اہل سنت امام اہل سنت ہی نے عظیم سائنسدان نے جتنے شاہد اور دلائل آپ نے زمین دے ساکن ہونتے پیس کیتے تھے دنیا مندن تے مجبور ہو گئی بعد سے اور والے ہیں کہیں کہیں نہیں آلہ حضرت میں سے نہیں سی کرنا چاہیئے ساری سائنسدانہ مخالفت لے لئی آج سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ فتوی امام احمد رضا زادہ برحق سی اج سائنس دو دو پی ایچ ڈی پی ایچ ڈی دے تھیسس جنے ہارورڈ یونیورسٹی اندر ایکسیپٹ کر لے گئے ہیں اس موضوع تے کہ زمین ساکن ہے جنہ جو ایک بڑا پاکستان دا ہے جنے کراچی دا بڑا جنے ریاضی دی مدد نال ثابت کیتا کہ زمین ساکن ہے آج کوئی ریاضی دی مدد ثابت کرے کوئی جغرافیہ بھی مددہ ثابت کرے پر میرے امام نے ظاہری اور باطنی علوم دے دریاب آہا کہ اجتوں پنجاز سب سال پہلے ثابت کار شڑے ہے اور سائنس دانہ دینے دریاب باطل کرا دے اس پاس سے چلا جو بات طویل ہو جائے گی ارض کار مچا ما امام اہل سنج نے فکر کی دیتی سوچ کی دیتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد اِنَّ اللَّهَ تَعَلَى لَيَا بَعْتُ کُلے میرا دن اللہ ہر صدی سرے پہ ایک ایسی شخصیت فرمان دین دی تجدید کر نے دی اور میرے امام, اوس حدیث میرے امام دا دور ہے اس دور اندر انگریزوں دا شوشا انگریزوں دا فتنہ یہودیت اور عیسائیت دے فروغ دیا کوشش دا فتنہ سکھا دا فتنہ اور اسلام دا نام لین والے نام نیاد مسلمانوں دے فتنے کلہ تنہا میرا امام امام سنت جدید ہو گیا جنہاں نے چمکھی لڑائی لڑی ہر پاسے دا جواب دیتا ہے ضرورت اس بات دی ہے کہ سمجھے جائے میرے امام نے پیغام کی دتا ہے فکر کی پیدا کی فکر اور پیغام اپ دا اے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل مئن کریم دی توحید دا پاس کیتا اے دی امام نے سنت نگیتا اے جس دور اندر توحید خدا بندی ترقیق حملے ہوئے چاہے قرانی ترجمے دی صورت چے ہوئے ہون چاہے کتابہ لکھ کے کیتے گئے میرے امام نے تحفظ کیتا اے رسالت معاب صلی اللہ تعالی سنت تے حملے ہوئے کتاباں لکھن دی سے ہوئے یا کسے بھی اور ذریعہ میرے امام نے تحفظ کیتا اے اہل بیت اطہار دی جی، اسمت تے حملے کیتے گئے میرے امام نے تاخوز کیتا ہے صحابہ کرام دے ناموس سے حملے کیتے گئے میرے امام نے تاخوز کیتا اے فکر ہے میرے امام دی تو گرامی قدر حضرات انہاں چیزاں دے نال نال اگر حدیث دی مسلت تے بیٹھا دیکھ رہے ہیں کہ وقت دے جلیل القدر محدثین پکار اٹھے کہ اج اگر بڑے بڑے شیوخ حدیث دے ہوندے تے اپنوں امیر المومنین پھر حدیث کا لقب امیر امی فی الحال اور میدان اندر ویکھیے سی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی منی خارت کی یاد تازہ کر دے تر بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے فکی سمت اندر پیدا ہوئے سب دی عظمت نلام کر رہے ہیں پر میرے امام دا مقام گرن ہے میں صرف اپنی عقیدت دی بنا سے گل نہیں کر کرتا حقیق کر کے اللہ ما شامی رتبہ بڑا اچا ہے پر امام محمد رضا امام محمد رضا ہے سارے بزرگوں سلام کر رہے ہے ہی مانن والے سب نو سلام کر رہے ہیں پر امام کاشک مستفا آپ کا ترنا امتیاز ہے یہ افسوس ہے, ہے کہ اسی آپ صرف شاعری تک محدود کر کے رکھ دوں آزاد تارکی ہے ایک شیر پڑھ کے دس چلے شاعری ناخانی اے کوئی اپنے مستقل موضوع تو تو نسر گزارا نہ ہو شاعری کا تے او میرے امام دقتوں کی بات ہے شاعری جدو جذبات بے قابو ہوں نہ دیکھتے مستقل نہیں ورنہ آپ بھی کتابیں پڑھو ہر کے مستفاد اور دنیا اسلام واسطے آپ ایک عظیم احسان ہے کہ آپ نے قرآن کریم کا ترجمہ فرمایا کنزولی ماں سے اتنا بڑا احسان ہے اب اور کوئی کام نہ کر دے صرف ایک ترجمہ کر دل ایمان اپ دا اسلام بڑا احسان ہے سنیت واسطے اسلام تے اتنا بڑا احسان اتنی بڑی خدمت ہے اسلام دی کہ ای دا ساری زندگی نہیں چکا سکد جس دور اندر رہتے ترجمے کیتے گئے جدے ناوز باللہ ثم باللہ اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام گناہ گار تاں کہنے دی کوشش کیتی گئی ناوز باللہ جو رو بھٹکیا ہوا اور راستے تو ہٹیا ہوا اور گمراہ تک دے الفاظ گئے اس دور اندر میرے امام نے ترجمہ کر کے بتایا کہ اے ترجمہ قران انج نہ کرو کہ لوگوں نے ایمان برباد ہو جان ایک کنز ایمان ایمان کا خزانہ احمد رضا تا کرے گا کو تو گرامی قدر حضرات سیدنا اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد اسلام اشاعی امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العالمین خالق کائنات جل مجد القدس کریم دے انتہائی قرب یافتہ اللہ, پیارے اللہ, اللہ و و و دے حضوری آپ لکھنا شروع کر دے سب نظر نے بصیرت والے نے اپنے لکھد احمد رضا لکھ قلم ضرور چل رہا ہے پر مدینے والا آپ لکھوا ہے سونا مدینے والا ہے اپ لکھواوندا ہے جدی پشتے ہوتے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دستے مبارک ہوے جدی تے فیضان سونے مدینے والے آکادہ ہوے اس احمد رضا کا قلم پھسل نہیں سکدا اور گرامی قدر حضرات اس واسطے میں پورے تو سوک عرض کر رہا اج تک میرے امام اہل سنت دی تحقیقات تو کوئی بندہ نقطہ چینی نہیں کر سکیا اے مخالفین جن نے مرضی نے اللہ ادرو تدی کھری جان کوئی ایک مسئلہ تو دس جی میرے امام اختلاف کر کے تو گا حقیقت سامنے ایک کلے فتبہ رضوی کا جواب کو جبے فی دے تک جی فتح رضوی کا خطبہ نہیں پڑھنا آتاوا رضویہ کا خطبہ اور حضرت سرکار نے فتح رضویہ خطبے اندر سینکڑا دا نام خطبے دی نظم اندر ذکر کروایا خاصا میرے امام دے تلاب لے کر لکھیا خطبہ نہیں پڑھ سکتا حضرت دا مقام اچھا ہے در سرکار کو مسئلہ آیا اور مسئلہ سید محمد امین عمر ابن شامی رحمت صاحب رد المختار کو مسئلہ ہے کہ قرآن افضل ہے یا صاحب قرآن افضل ہے مسئلہ بڑا زبردست ہے علامہ شامی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑا مقام ہے چکا ہے ان کو بھی سوال آیا کہ قرآن افضل ہے یا صاحب قرآن افضل ہے آپ نے فرمایا اس مسئلے سکوت کیا جائے گا خاموشی اختیار کی جائے گی اس نے قرآن و اصل کرام دیں نے نہ صاحب قرآن و اہل کرام دیں کچھ عرصے تو بعد وقت گزردا گیا یہ مسئلہ اعلی حضرت سرکار نے کسی شاگرد نے آپ کے سامنے رکھا حضور قرآن افضل ہے یا صاحب قرآن افضل ہے علامہ شامی نے اس مسئلے سے اختیار فرمائی کہ میرے امام نے کیسے مسئلہ حل کیتا آپ نے اس میں خاموشی کرنے کی اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو مسئلہ بالکل واضح اور صاف ہے اگر قرآن سے مراد محض کلام خدا بندی لیا جائے جو قدیم ہے اضلی ہے ابدی ہے ربے کا کی صفت ہے تو پھر تو ہر صورت کلام اللہ افضل ہے کیونکہ وہ اللہ کی صفت ہے اور اگر قرآن سے مراد یہ جو نسخوں میں لکھا جاتا ہے یہ حادث ہے یہ قدیم اور عذری ابدی نہیں ہے اور یہ اللہ کی شفت بھی نہیں ہے یہ مخلوق ہے اگر یہ مراد لیا جائے تو پھر مخلوقات خداوندی میں میں سات افضل مخلوق حضور نبی سیدی عال حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین خالق کائنات جل مارد الکریم دے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی عظمت اور شان دے ڈنکے بجان دے نظرانے نے فقہ حنفی دے میدان اندر حدیث دے میدان اندر میرے امام وقت دے عظیم محدث نظرانے نے عظیم فقی نظرانے نے ہر شعبے اندر میرے امام اہل سنت مجدد دین اسلام اشائے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عظیم کارنامے انجام دتے کہ رہندی دنیا تک میرے امام نا باقی رہے گا کیونکہ آج کے رسول نے ایسا عشق دا سمندر بہایا ہے اون والی نے اس سمندر تو نہیں آ آ سمندر جی بات عشق دی آئی محبت دی آئی تو میرے امام نے کیا خوب انداز سے آخیا آبرد کر نے کروں تیرے نام سے جان سارے محبت والے بندے بیٹھے رزالو پورا ہونا چاہیے ٹھیک ہے کروں تیرے نام پہ جام پتا کروں تیرے نام پہ جان پتا نہ پتے جہاں دو جہاں پیدا تو جہاں سے بھی نہیں جی برا تو جہاں سے بھی نہیں جی برا تو جہاں نہیں جی بدا کروں کیا کروں جہاں نہیں کروں تے و نام پہ جا کروں تے تیر نام بی پیدا کروں تیر نام بیجا یہ فکر دیتی میرے امام نے فکر کی ہے کروں تیرے نام پے جان نہ بچے جاں دو جہاں بھی نہیں تی جی برا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا بندہ لے دو کدی دو. دوسری دعت چو قلم لکھتے ہیں بڑا حیران ہوا دعتیں ایکو جہاں نے مسلسل لکھے جہاں نے ایک چی کلم لا کے لکھتے انچیا زور اے دو دعتا رکھنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی فرمایا میرے امام دی عقیدت اور محبت و میرے امام نے فرمایا ایک دوات ہے عام سادہ دوات سیائی والی اس لکھی جا رہے ہیں دوسری سیائی رشنائی ہے یہ خوشبو ملائی ہے اپنی تحریر اندر بھی نام ہے لکھنا لکھنا خوشبو والی سیائی یہ ہے میرے امام کی فکر کروں تیرے نام پے جاں پتا کروں تیرے نام تے جاں پتا نہ بسے جاں دو جہاں پتا دو جہاں بی نہیں تی جی برا تو جہاں سبی نہیں تی جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں اور عزیزہ نے گرا قدر جتنے بزرگ تشریف لے برے سقیر پاکو ہند اندر سارے نے ان ایمان دی دولت مسلمان تک پہنچائی ہے بڑے بڑے کفاروں مسلمان کیتا کلمہ پڑھایا اسلام اندر داخل کیتا حضور خواجہ غریب نواز نے اپنے دور اندر 90 لاکھ یا کموں دیش نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا حضور ذات اقدس گن بخشدی حجویری رحمت نے اپنے دور اندر ہزاراں لکھاں دی تعداد اندر مسلمان پیدا کیتے ہر ہر مذرب نے اسلام دی ترویج و اشاعت کیتی لوکاں نو ایمان دی دولت عطا فرمائی یا اللہ یا دیکھو انھاں نے سارے نے ایمان عطا فرمایا ہے احمد رضا نے ایمان بچایا ہے سبحان ایمان بچایا ہے حضور سے ایمان لے انہوں, انہوں نے ایمان دے دیتا تے جدوں فتنے پیدا ہو گئے انگریز دے چندیاں تے چلن والے مولویاں دے قلم خریدے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی عظمت و شان نو کٹانے کی کوشش کی گئی کیسی گن سازش دیکھو قرآن فرماوے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ سلاۃم السلام بھی عظمت اور شان بیان کرے انہوں کا مقام کی ہے وہ فرما دے نے ابری الامہ و ابرسا و اخیل مؤتاب عز نلا دے مریض نے فلبیری دے مریض نے دے مریض نے یہ سارے کلافر میں انہوں نے شفا دل اللہ مردے بیان حضرت روح اللہ رہی و سلام دا مقام دوسرے پاسے جی مسلمان کہلو والے جبے کبے اور دستارا پون والے اسلام دا نام لین والے انہوں نے لکھ دیا بھی سڈا نبی دے مکھی دا پر نہیں بنا سکتا ایک پاسے قرآن بیان فرما لے سارے ہی سلام یاد دین کرتے کر قرآن نے فرمایا حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علی افیفہ نے پاک دامنا نے عزت عظمت اور شان والیاں نے قرآن نے بیان ہے ادھر اٹھے غدار اور دین فروش لوگ ان لکھتا کہ نبی دے والدین تے نوز بالله جہنمی ہیں <تصفيق> کر دے جانا فائدہ کن پہنچ رہا ہے ایک پاسے قران فرماوے عیسی علیہ السلام کو سلام دی عظمت اور شان اے فرمانے نبی حکم بما تاکلون و ما تاخون فی بیوتکم فرمایا جو آئے ہو, میں او بھی جو میں دا مقام تے دیوار دا علم جانتا سوچو فائدہ کنو پہنچ رہے ہے عیسیٰ علیہ السلام عظمت اور شان قرآن تو سابت ہوئے پڑھنے والا بدبخت اپنے نبی تو فائدہ پہنچیا عیسائیت نقویت ملی عیسائیت نو اس واسطے عیسائی نے انہوں نے کتاب مفت تے مفت بنیا اس دور اندر جہاں قلم حق سے قائم رہا اور حق دی کی بات امام محمد رضا <تصفيق> اگریز چور ہر دور اندر دے رہے اور آکا کریم دی توہین تنقید سے پہلو تلاش کر دے رہے اس دور اندر میرے امام اہل سنت نے مجدد اسلام نے دین اسلام کی دی خاطر اپنے قلم کا جہاز فرمایا اور آج بھی اگر کوئی انگریز کا پٹھو چاہے اسلامی لباس پہن کے اسلام کا لبادہ اور کے دنیا کے کسی بھی فورم تے آقا کریم دی عظمت اور شان اندر تنقید کرنے کی کوشش کرے گا امام احمد رضاجے کو نام جواب دیں امام محمد رضا دی غلام زندہ نے امام محمد رضا دی روحانی اولاد زندہ ہے جڑا فریضہ تانو امام محمد رضا دی سونپیہ سے پچھے نہیں اٹھا دی فریضہ کی سونپیہ ہے آپ نے اس دور سے جہاد پر حضور سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ صدر الافازل خلیفہ اعلیٰ حضرت اور بڑے ہی آپ کے منظور نظر حاضر خدمتوں کو حضور آپ بہت سخت لکھتے ہیں ان گستاخوں کے بارے میں وہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں آپ کو برا بھلا کہتے ہیں آپ اپنا ہاتھ کچھ نرم رکھ لیا کریں پاک کہتے ہیں زور آپ ان کے خلاف لکھتے ہیں گستاخان رسول کا رد کرتے ہیں تو وہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں آپ کے خلاف زبانیں کھولتے ہیں آپ کے خلاف تحریریں لکھتے ہیں آپ نے ہم رکھ لیا کہ اعلیٰ خرچ آسو آ گئے فرمایا سید صاحب اسی بات کا تو دکھ ہے احمد رضا کے ہاتھ میں قلم ہے تلوار نہیں ہے اگر احمد رضا کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو گستاخوں کی گردنیں ان کے جسموں سے جدا کر دیتا قلم ہے اور رہی بات یہ کہ وہ میرے خلاف لکھتے ہیں مجھے برا بلا کہتے ہیں تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جب تک وہ میرے خلاف بولتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم کی ذات پر تو نہیں بولتے اے جذبہ ہے اے فکر ہے اس گرامی قدر حضرات تو یہ وہ دور تھا میرے امام نے حق کا نارا لگایا اور حق کا پرچم بلند کیا اس دور کے ہر فتنے کے خلاف امام احمد رضا نے جہاد کیا احمد رضا کی فکر کیا ہے وہ آپ کو دینا چاہتا ہوں آج کے دور میں کوئی فتنا اٹھے کوئی سازش ہو اسلام کے خلاف کسی بھی فورم پر ہو یہ ڈاکٹر جاکر نائک بد ترین انسان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت اور شان کے خلاف گستاخیاں کرتا اور بچتا ہے ہم ہر فورم پر اس کا جواب دیں گے یہ کہتا ہے نبی سے مانگنا حرام ہے ہم کہتے ہیں تیری صورت نہیں چاہیے ہمیں ایمان جاکر نائک نے نہیں دیا خواجہ غریب نواز نے دیا ہے اللہ اللہ سنی نوجوانوں جاگو اور دیکھو کیا ہو رہا ہے یہ اسلام کا نام لینے والے مذہبی لٹیرے گنڈے اور بدماش کبھی طالبان کی صورت میں کبھی ڈاکٹر قورسرار کی صورت میں کبھی ذاکر نائب کی صورت میں یہ وہی یہودیوں اور عیسائیوں کے چیلے ہیں جو آج اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کے دلوں سے حضور کی محبت نکالنا چاہتے ہیں اور ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں احمد اللہ کی فکر والے زندہ ہیں ہم ایسی زبانوں کو گدی سے کھینچ لیں گے اور عقاف کا نام اونچا کریں گے ہمیں ایسا بندہ قابل قبول نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت کے ننکے میں جائیں گے ان اللہ تعالیٰ یہی یہی فکر ہے میرے امام کی میرے امام اہل سنت نے یہی فکر دی ہے آپ فرماتے ہیں جنگل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 سونے والو جاگتے رہیو چورو کی رکھ والی ہے سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھ والی ہے <تصفح> سونے والو جاگتے رہ چوروں کی رکھ والی رکھ والی ہے میرے امامِ اہل سنت نے فکر دیتی ہے دلانو عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا مذہر اور مرکز بڑھون والی فکر دیتی ہے آپ فرمانے نے اپنے دلانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا مرکز بڑھون سونے مستفا کریم سلح جلوے ہونے آدمی نے دل ہے وہ دل جو دل ہے وہ جو تیری یاد سے باب ہاں دل ہے وہ دل, دل, دل, مدد آ, دل, مدد دل جو تیری یاد سے مابو آ دل ہے وہ دل جو تیری یاد اور دل ہے وہ جو تیرے گیا سیدی نائب موجود سے آدم پاکستان رحمت اللہ دور پیرو مرشد سرکار اے شیر سارے ایمان دی جان جڑا ایمام ہے سر ہے وہ سر جو تیرے پد پہ پور بیا سر ہے وہ سر جو تیرے پد موقع گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں اور ایک سبق کون دے رہا ہے جڑا حضور اوثے پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے فیض یافتہ نے حضور شیر ربانی میاں شیر محمد شرط پوری رحمتہ اللہ تعالی علیہ دیکھ لے حضور اوثے پاک رضی اللہ تعالی تعالی عنہ دا دیدار ہوا عرض کر نے حضور کاڈا اس وقت نائب کون ہے جواب ملیا اے شیر محمد میرا نائب اس وقت برے بریلی دی سرزمین تے رہن والا احمد رضا انہوں نے زور اپنا نائب پرنے اور رسول اللہ تعالیٰ اور مراد آبادی انہوں نے بزرگوں کا بڑا پیار محبت سی آپس سے دی دینا دا علمی شوہرا جب سنیا نا سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خط لکھا عزت سید مورادی رحمۃ اللہ سنا ہے وہاں کوئی احمد رضا ہے تو ان کے علم کی بڑی شہرت سنی ہے جی جی حضرت کی دے دادا استاد حضور سید دید دیدار علی شاہ صاحب محدری رحمت اللہ تعالی علیہ. اور اعلیٰ سرکار تو بلواستا پیدائیں انہوں نے اگو فرمایا ہے ہے طبیعت کے سخت ہیں فتوا بہت جلدی دیتے ہیں خیر قصہ مختصر دونوں سید زیادہ نے پروگرام بنا لیا چلی بریلی شیو سر زمین سے پہنچے جانے ہی ویکتے چینے ماشکیاں سکیاں بچہ پانی بھرتا پیا چھوٹا جا بچہ ان کہتے میاں صاحب زیادہ ہمیں پانی دو ہم نے وزو کرنا ہے وہ بچہ چھوٹی عمر کا بچہ کہ مجھے بڑے مولانا معلوم ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا نابالغ بچہ اپنی چیز کسی کو ہیما نہیں کر سکتا نابالغ بچہ اپنی چیز کسی کو دے نہیں سکتا پانی کا میں مالک ہوں جو میں نے بھرا ہے آپ کو نہیں دے سکتا آپ تو بڑے مولانا معلوم ہوتے ہیں تو آپ کو نہیں پتہ اس بات کا وہ بھی سیدا خزلہ اور مناظرین اچھا تو جن کے گھروں میں تم پانی بھرتے ہو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہتا حضرت جن کے گھروں میں میں پانی بھرتا ہوں ان سے میں پیسے لیتا ہوں نابالغ اپنی چیز بیج تو سکتا ہے ہبا نہیں کر سکتا ویسے نہیں دے سکتا تو سید صاحب فرما لگے سید صاحب جس شہر کے بچوں کی پکا کا یہ حال ہے ویسا رضا کا اپنا کیا جا کے پوچھے اعلیٰ میں بیٹھے ہیں غیر مسجد کے واپس آ گئے بھئی آپ سے کہا تھا کہ ہمیں احمد رضا سے ملنا تھا کہ وہ مسجد میں بیٹھے وہاں تو ایک چھوٹا سا نوجوان سا لڑکا بیٹھا لکھ رہا ہے احمد رضا تو نظر نہیں آئے اور محبوبی احمد رضا ہے جن کے علم کا شہرا ملکوں کی سرحدیں پار کر گیا ہے اور وہ امام محمد رضا چھوٹی سی شریف ہے اور اس وقت لکھ رہے ہیں دونوں سید حاضر ہوئے سلام کلام کے بعد کا حضور مزاج کیسے ہیں کہا کیا بتاؤں قوم کا پٹھان ہوں طبیعت کا سخت ہوں فتوا بہت جلدی دیتا ہوں فرمایا کیا بتاؤں قوم کا پٹھان ہوں طبیعت کا سخت ہوں فتوا بہت جلدی دیتا ہوں اس وقت دونوں سید دادیں آخیا ساڑی منزل تھیں سا مل گئی ہے قدر مقام کی مکہ شریف ہے آپ تو حج کے لیے گئے ہیں اور حج بھی کیسا سونا پیتا ہے آپ گرامی آپ جان نال نے کعبہ وقت بارش ہونے لگ پی آل حضرت برکت بھی ہے ادھر تواف بھی کرنا ہے بارش بھی شدید ہو رہی اور مخار ہے اور بخار بھی سردی درد تیز بارش سے ٹھنڈا موسم طباخ اس توا... اس شروع کیا بالدے گرام بھی فرمان لگے بیٹا سردی ہے ٹھنڈ اور لگ جائے گی بلکہ آپ کا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ بارش کے وقت طباف کرتا ہے گویا اور رحمت خدا بندی کے دریا میں گوتے لگا رہا ہوتا ہے اس لیے کر رہا ہوں کی تا, تو کیتا کی تو یہ سنبھل گئی بہتر ہو گئی والدہ گرامی پر می بیٹا زائی, ایک ضعیف حدیث کے لیے یہ ضعیف تھی ایک ضعیف حدیث کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا یہ کہاں کی دانشمندی ہے عرض کی ابا جان حزیز کی سنت ضعیف ہے رسول اللہ کا فرمان ضعیف نہیں ہے میرے آقا کا فرمان قوی ہے بلکہ کبھی ترین ہے اخوا ہے فرمان صنع ضعیف ہے میرے نبی کا فرمان ضعیف ہے اور ہمارا سنت کا یہی ہے حضور کا فرمان ضعیف نہیں ہوتا جو سنت میں ہوتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ کا فرمان قوی ہے بلکہ اخوا ہے کب ترین ہے اچھا حج کرنے گئے گئے حج کرنے سن شرارتی ناصر، حضرت ماریاں احمد رضا آ گیا مناظرہ کر لیے یا کچھ سوال یہ لکھ کے دئیے جیسے نہ دے سکے سیدی آل حضرت مل برکت سر زمینیں بریلی سے دور ہے ہر میں ہے بخار کی حالت ہے سوال آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کر کے نہیں حضور ہے تعالیٰ دے جب دے کہ میرے امام اہل سنت نے <سؤال> یہ نہیں فرمایا آپ نے میرا کتب خانہ تو بریلی میں ہے جس کو جواب چاہیے وہاں آ نہیں امام اہل سنتی نہ ملت امام محمد رضا خان کا قلم حرکت میں آیا آٹھ گھنٹوں کے اندر پانچ سو کی عربی میں کتاب لکھ دی اور دنیا کو بتا دیا امام احمد رضا کا علم کتابی علم نہیں ہے رسول اللہ کا عطائی علم ہے یہ صرف کتابوں کے سہارے کا علم نہیں ہے اور وہ پانچ سو صفحے کی عربی میں جو کتاب لکھی ہے رضا نے بغیر کتب خانے کی مدد کے جو حوالہ جس کتاب کا بتائی یہ بت میرے امام کا کمال ہے اور اگلی بات اب تو کرنا چاہوں توجہ رکھیے گا جو قدر والے ہیں وہ پہچانتے ہیں مدینہ شریف حاضر ہوئے بارگاہ نبوی علیہ السلام میں حاضری دی وہاں ایک بہت مشہور آستانہ تھا بڑے بزرگ تھے ان کو جب پتا چلا کہ احمد رضا آئے ہیں ہندی عالم ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمے غیب پر پیغام بھیج دیا کہ احمد رضا کو بلا کر لاؤں اب بھی چلے گئے ایک بزرگ تھے سعداد میں سے تھے اور سعداد کا احترام تو میرے امام وحثے بہت کرتے ہیں چلے گئے ان کی خدمت میں بیٹھے ان کہا کہ مجھے وہ کتاب سنائے جو آپ نے لکھی ہے ایک نسخہ تھا اس وقت یہ اتنا چھپتی نہیں تھی کتابیں تو آپ نے پڑھ کر سنانی شروع کی وہ بیٹھے سنتے رہے جب کتاب مکمل کی اعلی حضرت مل برکت اٹھنے لگے تو سارے پنجابی کے ادب کے گوڈیا ہکھ لایا اٹھنے لگے اعلی حضرت میں انہوں نے بزرگوں انہ نے گوڈیا نو اکھ لائے انہوں نے آپ کے ہاتھ فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے تم قبل و رج لئی کا و نا لئی کا اے احمد رضا تو نے میرے نبی کی وہ شان بیان کی ہے میرا دل کرتا ہے میں تیرے قدم بھی تم تیرے جوتے بھی تم رب کا مقام کیا ہے آلہ! لوگوں کو کیا پتا امام محمد رضا کا مقام کیا ہے کلوبین احمد رضا وہ ہے جس کے دل میں ایمان اللہ کریم نے قلم میں قدرت سے لکھا ہے کل میں قدرت سے جس کے دل میں ایمان لکھا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ کا سچا پروانہ اور عاشق ہے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت بانٹنے والے ہیں اور اپنا عالم کیا ہے آج ان کی ساری کا عالم کیا ہے دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب حاضر ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں احمد رضا تو کیا تیری ہستی کیا یہ تو وہ در ہے ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے ہرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا مستفیٰ کریم اور اسراطم کا در ہے یہاں قدموں سے چلے ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے جانے والے چاہیے تو یہ تھا کہ سر کے بل چل کے حضور کی بار گاہ ہو اور رات ہو تو ایسی ہو آج کل ناط کا نا میں ساری رات روندی رہی تھی ساری رات ستی نہیں ساری رات تڑپ دیا لنگ جاندی تھی اخیت نیندر نہیں آدی تھی پڑی شاید کوئی نہ ہو ہمارے حضرت صاحب یہ نات نہیں ہے یہ گپ ہے گپ کو نات نہیں کہتے نا تھی امام احمد رضا نے لکھی ہے جس میں سچائی بھی ہے دیانت بھی ہے رش کے مستفا صلی اللہ علیہ وسلم ارے سر کا موقع ہے موقع تو یہ تھا کہ سر کے بال چال کرتے پر کریں کیا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چل کبیر تو اعلیٰ آل دی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ مصطفی علیہ میں حاضر ہیں اور میرا بھی یہ کہتا ہے کہ جب عاشق آیا ہوگا دون کی بارگاہ میں تو پھر انوار و تجلیات کی بارش ہوئی ہو پردے ہٹ گئے جب امام جامی جیسا آشک چند اشار لکھ کر جانا چاہے تو روک دیا جائے ایک دن دو دن تفصیل نہیں بتاتا صرف مختصر کرتا ہوں امیر مکہ نے پکڑ کر قید میں ڈال دیا حضور خان نے تشریف لائے فرمایا جامی کوئی مجرم نہیں ہے جامی مجرم تو نہیں ہے اس کو قید میں ڈال دیا ہے ارے جامی نے کچھ اشار لکھے تھے اس محبت کے ساتھ اگر وہ ہمارے دریا اکدس پہ آ کے پڑھ دیتا ہمیں مسافر کرنے کے لیے بخر رانا پڑتا آمد. تو امام محمد رضا جب بائے ان کے پاس بھی تو جامع کا شور ہے تو میرا بجدانی کہہ رہا ہے جس پر آلہ نے شیر لکھا ہے جو میں ابھی پڑھنے جا رہا ہوں پہلے بھی کسی بھائی نے پڑھا تھا تو وہ ہی. مطلب وہ کیا منظر ہوگا وجدانی کیفیت ہوگی جب آ کے سامنے اب چھوٹے تھے گھر میں چلے جایا کرتے تھے اس وقت سی بات ہے ہیں کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے آئے آپ کا جو اجرا تھا وہاں آپ نہیں تھے تو پتا بتنے والا تھا کہ زنان خانے میں گھر تشریف لے گئے وہاں سے پتا کرو میں گھر کا کمرہ, کمرہ دیکھا اعلی حضرت کہیں بھی نہیں واپس آیا اپنے اجرے میں بھی نہیں تھے پھر گیا تو ایک کمرے میں اعلیٰ حضرت تشریف فرمائے از کی زور میں ابھی تو یہاں سے آیا آپ کو دیکھا گیا تو آپ تھے ہی نہیں تو میں الحمد للہ ہر جمعرات کو رسم اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے ایسے نہیں کہ جانو دل ہو سوخیر سب تو مدی نے پہنچے اے اے اے جانو دل ہو سوخیر سب تو جانو دل ہو شخیرد سب تو مدین پہنچ جانو دل ہو سو خیرد سب تو مدین پہنچے تم نہیں چل تیرا دارہ تو سام گیا تم نہیں چل تیرا سارا تو سام پر آج دے امام اہل سنت مجزید دینوں ملت اشیاء امام محمد رضاقہ پاسلے بریلوی رضی اللہ رانو حاضر خدمت نے دربارے پاک دست بستار ذکار دے یا رسول اللہ اندر کے دی میرے نے گا لج پال در او جی جتو آیا کدے کوئی خالی جانا جی سونے نے جلوا بکھایا مدر کہ پیشے نظر ونو سجدے کو دل ہے بے بے شے نظر اور اعلیٰ اپنا صرف اپنی بات نہیں کر رہے ہیں اٹھا جانور تو سیج کر لیا کر یہ سوچ کلی احمد رضا کی سوچ نہیں صحابہ کی سوچ ترجمانی کر رہے نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار رو کیے سر کو رو کیے روکیے سر کوئی سر یہ اعلیٰ سوچ ہے گرامی قدر امام اہل سنت و ملت نے دین دے خلاف اٹھن والے ہر فطرے دا خاتمہ کیتا ہے ہر سازش دا جواب دیتا ہے چاہے وہ گستاخان دی طرفوں ہوئے منکرین دی طرف ہوئے غلب کرنے والے طرف ہوج لوگ سنیاں تے بہتان لبر جی پرستی کرتے ہیں قبر ان سیدے کرتے ہیں میرے امام محمد رضا دی تعلیمات پڑھ کے دیکھو آپ نے سیدا تازی حرام قرار دتا ہے قبر کرنا نجائل قرار دیتا ہے اگر کوئی جاہل کرے, دے اسی دے؟ کوئی جاہل جا کرے تو تو دی تعلیمات دے ساڑے نگل کا. اہل سنت و جماعت جتنے اطرافات مسالک دی اکابرین کی دی روشنی اندر کوئی کرد ہے جہالات کی وجہ کو کرد ہے واسطے کہ مسلک کے حق سنت سنتما سچا سچا اور مسلک ہے. قدر اے امام محمد رضا رضی اللہ بریل تعلیمات والا سچا, سچا اور سونا مطلق ہے کار بند رہو امام اہل سنت جدید ملت اشاہ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی وہ عظیم ہستی نے جنہوں نے اسلام دا چہرہ صاف شفاف کر کے سامنے پیش کیا کیونکہ مجددہ کم اے وے جو دین دے شہرے سے گرد و غبار پیدے سنتا مٹائیاں جان لگن اس دور سے اللہ اللہ مجدد پیش رہے اور اس مجددہ کم میں دین اسلام بھی ستی تصویر جلیئے وہ لوگوں نے سامنے پیش کر دیا اللہ رب العزت خالق کائنات جلہ مجدد کریم دی بارگاہ مقدسہ اندر دعا ہے اللہ تعالی سب دوستوں دا احباب دا شوق ہمیشہ ہمیشہ سلامت رکھے حضرت قبلہ اشرف القادری صاحب جامع مبارکات منگالیا اللہ کریم صحت و, و تندرستی عطا فرمائے انہاں دے بھائی جان اللہ کریم صحت و عطا فرمائے بھائی محمد دلشاد صاحب پائی محمد زاہد حبیب صاحب اس مسجد امام و خدیب صاحب قبلہ سب نو اللہ کریم اپنی بارگاہ گاہ اور جتنے دوست حاضر ہوئے پرند اپنے دربارف او سلام سمے میں مے دا یدا سلام شم بز میدا ہانی گیتنی چمکات با کاچان جی سوانی گڑی جی سوانی گڑی چمکا تہ بادا چار دے دل جس کی ہس پڑے جس تس کی شیرو تے ہوئے ہس پرے جت کی تس کی سے ہوئے ہس کی پڑے اس طب کی عادت پہلا او سلام پا جانے او سلام سمعے بس میں کا دی قلب میں ازمتے مسپا ڈال میں ازمتے رو سلام سب جانے مو سلام سمعے بس میں کاج بدھ گم بج کی حادری ہو ہم سب کے نصی رسول یہ سام ہو قبول یا رسول اللہ سو لستا ہے کھڑے تیرے گلام پیش کرتے ہیں گلام سلا ایک بار تین بار پولیس ملک کرو دو <تصفح> یا اللہ کریم آج کی جو محفل پاک ہوئی اس میں تلاپتے کلام پاک ناطخانی نصوبین روزگار فام تمام سامن شرام والا اللہ پاک جو تون ہمیں ثوابطہ فرمایا تعلیم حضورتہ ادارے کائنات نبی اخرجما صلی اللہ علیہ کا دیوار کے اندر پیش کرتے ہیں نبی رحمت شفیعوں کی بارگاہوں میں لما ہوتا کی دا جلیلا سے بالخصوص حضور سیدنا عالی حضرت امام احباب ہیں جتنے بھی دوست شریک ہوئے یہاں مسجد میں شریک ہوئے اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر جتنے بھی دوست احباب ملک بیرون ملک سے اس محفل پاک میں شریک ہوئے ہماری ریوائش واجمات کے روم میں جتنے بھی دوست احباب مائی بہن آئے وہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے بیب کریم صلی اللہ فیض کا وافر عطا فرما سب کی نیک تمنا آرزو کو پورا فرما مولا تعالیٰ سب تعالیٰ سبز کو پورا فربا ہم سب کو مدینہ طیبہ مکت المکر فرباء العمول محمد اشرف القادری صاحب خوشی وافی اللہ فربا ان کی برادر محترم کو مولا تعالیٰ شفا کا ملا ادلا فربا یا اللہ پاک ہم سب کی جو آرزو تمنا ہیں جو دلوں میں خیالات ہیں کہ اللہ پاک اپنے حبیب کریم علی علیہ السلام السلام کی پورا فرما اللہ صلی اللہ علیہ وسلم